اے آمان والو امان رکھو اللہ اور اللہ کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اپنی ان رسول پر اتاری اور اس کتاب پر جو پہلے اتارت دی اور جو نامانی مانی اللہ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور قامت کو تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں پڑا